بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ موصول کے ساتھ کون آتا ہے سلا. سلا 99 .99 جملہ فیلیا ہے. ہے آگے میں کوئی فیل ہے ٹھیک ہے فیل نہیں ہے اب یہ 0.01 پوائنٹ زیرو تو ہے کیونکہ اکیلا آئے گا نہیں اس میں اصول آگے سلا ہے لیکن جملہ جب نہیں آیا اب اب وہ 0.01 پوائنٹ اب 0.01 پوائنٹ میں ہم چیک کرتے ہیں کیا اس پورے کو آپ نے چیک کرنا ہے پورے کو کول ملک کو کیا پورا مرکبے جاری ہے بریکٹ میں سارا مرکبے جاری ہے سارا مرکبے جاری تو نہیں ہے نا اوکے کیا زرف اور مدافل ہے نہیں نا کیا بچا پھر جملہ اسمی بچانا تو یہ سلا جو ہے جملا اسمیا اچھا اب ہم اس کو پروو کریں گے کہ جملہ اسمیا کیسے ہے کہ جملہ اسمیا کیسے ہے اوکے سمجھ آ گی نا بات یہاں تک تو یہاں تک سمجھ آ بات آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں اسپیشل ایک ٹاپک پڑھایا تھا اور اس کے ساتھ مینشن کیا تھا کہ ٹاپک میں نے پہلے کسی کلاس کو نہیں پڑھایا وہ کون سا ٹاپک تھا یاد ہے کسی کو اسمیا میں انا کے فوراً بعد پڑھایا تھا اور وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ آج ہی وہ میں نے ایڈٹ کیا ہے شاباش میں نے کہا تھا جملہ اسمیا میں ہی کا مفہوم پیدا کرنے والا ہی کا مفہوم پیدا کرنا ٹھیک تو ہیڈنگ لکھیں ایک جملے میں ہی یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے طریقے جملے میں جملہ میں ہیڈنگ دے رہا ہوں اس میں یا فیلئر نہیں دے رہا جملے میں ہی یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے طریقے جملے میں نا صرف یا ہی پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ طریقہ کیا تھا کہ جملہ اس میں ہم نے رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا میں ایگزامپل رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا زیدن سالحن. میں نے کہا تھا اس میں میں مفہوم لانا چاہتا ہوں زید ہی نیک ہے تو میں نے کہا تھا ایک ضمیر لائیں گے ہم جو مفتا کے مطابق ہوگی ایک سٹیپ اور سٹیپ نمبر 2 خبر کو معرفہ کر دیں گے تو زید اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہوگیا کہ زید ہی نیک ہے یہ ہی کا یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ طریقہ نمبر دو صرف یا ہی کا مفہوم پیدا کرنے کا طریقہ نمبر دو جملے سے پہلے ان لے آئے اب اس کی اگزامپل ایک میں جملہ اس میں ساتھ دیتا ہوں ایک دیتا ہوں جملہ فیلئر کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا جملے سے پہلے انے ہیں ربیس حدیث مجھے یاد آ ہے آپ نے فرمایا کہ انم الد کا کیا ہے آمال نیتوں کے ساتھ ہیں امال نیتوں کے ساتھ ہیں ہے انم المالیات کا مطلب کیا ہوگا ہاں امال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں جس کا ترجمہ ہمیں ملتے ہیں آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ جو دار و مدار ہے نا وہ یہ دار و مدار یہاں سے آیا ہے. یعنی آمال نیتوں کے ساتھ ہی ہے آمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں اوکے جی کیا ہے یعنی موت پر خبر آ گیا نا اور ایک ایگزامپل ہم رکھ لیتے ہیں جملہ بلافیلی آپ کے شروع میں انما قرآن مجید بہت ساری ایگزامپل آپ کو ملیں گی قرآن مجید کی بہت خوبصورت ایگزامپل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء ہاں جی یکشا فیل ہے نا فیل ہے نا تو جملہ فیل یہ ایگزامپل آ گئی يخش اللہ یقا فیل ہے اللہ مفول فائل کا ہے فائل کا ہے اندر وہ پڑا وہ کتنی دور ہے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں من عباد ہی اس کے بندوں میں سے انام كش اللہ من ابادا <الْعُلَمَة> کیا مطلب ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں میں اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہے صرف علماء ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے ٹھیک ہے اور اگر علماء نہیں ڈر رہے تو کیا مطلب اس کا اللہ کے بندے تو ہیں لیکن وہ علماء نہیں ہیں پھر کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ مجھ سے ڈرنے والے تو صرف اہل علم ہیں اہل علم, ہی علم ہی علماء ہوتے ہیں نا اگر آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو آپ عالم نہیں ہیں اللہ کے نزدیک لوگوں کے نزدیک ہوتے رہے فالو کر رہے ہیں بات نہ تو بڑی خوبصورت رہتا ہے قرآن وجیف تو ہی صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہے حرف نفی پلس اللہ حرف نفی پلس اللہ کا استعمال حرف نفی پلس اللہ اچھا اب آپ مجھے بتایا حرف نفی آپ نے کون کون سے پڑھے ہوئے ہیں ذرا بتائیں شابش آپ نے ماں پڑھا ہوا ہے حرف نفی ایک آپ نے لا پڑھا ہوا ہے آپ نے ان بھی پڑھا ہے نا اس دن حرف نفی ان پڑھا ہے نا اس دن ان نافیا تو یہ تو پکے حرف نفی ہو گئے اسی طرح اور بھی آپ کو ملیں گے لم ہے لن ہے وہ نفی کے لیے آتے ہیں نا اب ایک ایگزامپل جملہ اسمیا کی اور ایک ایگزامپل جملہ فیلیا کی اللہ تعالی نے سر یوسمایا انیمن اس کا ہم نے تھا نہیں ہے یہ مگر کوئی فرشتہ یعنی یہ کوئی فرشتہ ہے اور کوئی نہیں ہے تو آپ نے جملہ اس وقت میں کیسے استعمال کیا آپ نے حرف نفی کو مبتضا سے پہلے لگایا ٹھیک ہے اور خبر سے پہلے اللہ کو لگا دیا ایسے ہی ہے نا یعنی یہ مبتدا اور یہ خبر یعنی مفتا سے پہلے حرف نفی اور خبر سے پہلے اللہ اس طرح سے آپ یہی کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں عربی زبان میں ٹھیک ہے آلی. آلی. ان ہزا اللہ ساتیرین ان ہزا اللہ سیرومین ماں کے ساتھ بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں یہ ایگزامپل ہوگی جملہ اسمیا کی جملہ فیلی کی ایگزامپل لے لیں اللہ نہیں وہ دھوکا دے رہے مگر اپنے آپ کو یعنی وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں. وہ اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں تو یہاں آپ نے کیا کیا فیل سے پہلے لگا دیا ایسے نا فیل، فائل اور یہاں مفول سے پہلے لیکن جی یہ تو تھے تین طریقے تین طریقے اب چوتھا اور آخری طریقہ بتا کے تو تبارک اللہ یہ دھیل کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شروع ہم نے کیا کیا تھا اور بات کہاں تک چلی گئی چوتھا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو چوتھا طریقہ ہے تقدیم آگے کرنا ماں جو حق حق جس کا بعد میں آنا تقدیم ماں حقو ہ تاخیر وہ چیز جس کا حق تھا بعد میں آنا اس کو آپ پہلے لے آئے اس کو آپ پہلے لے آئے اس سے بھی ہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں بن جائے گا خبر لا زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں پورا ہو گیا نا جملہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں ہاں جی مفت پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے نا ہی کا مہو پیدا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے خبر کو پہلے لیں تو کیا بن جائے گا اب کیا لاہجمہ کریں گے آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں صرف اللہ کے ہیں لاہ فماتی لرت ٹھیک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے اور کریں بیل ملک یہی چیز نہیں ہے الملک بھی یدھی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے آپ نے کہا اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ٹھیک تو تبارک لذیذ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہی بادشاہت ہے سمجھ آ گئی تو یہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے اس کے لیے یہ پورا ٹاپک میں نے آپ کو پڑھا دیا ایسی برکت سے تو یہ ایگزامپل کس کی ہوگی جملہ اس میں آکی اب جملہ فیلیا کی جملہ فیلیا کے ایگزامپل لیں جی فروخت کل ہم نے کیا تھا نابو کا کیا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں فیل فائل مفول مفول کا آتا ہے اینڈ پہ آتا ہے نا مفول اینڈ پہ آتا ہے نا مفول کا حق کیا ہے اینڈ میں آنا اٹھائیں سب سے شروع میں رکھ دیں کیا بن گیا کا نا اور کا کو سپورٹ دینے کے لیے کیا چاہیے یا تو اب ترجمہ کیا کیا آپ نے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ سے پہلے کبھی نہیں پڑھایا گیا اسپیشل آپ کے لیے اسماعی مسولہ والا اور یہ والا ٹاپک ہو گیا ایک اور چھوٹا سا سوال تھا اس کے والے سے میں بات کر کے بس اس کورس کو یہاں پر مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سوال یہ آیا تھا کہ آپ نے سلاسی افوابطوں میں کروا دی ہیں جن میں مجرد بھی تھے مزید فی بھی تھے اور وہ 99.99% ہوتے ہیں جو 0.01% پوائنٹ زیرو ون پرسینٹ روبائی افواو ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا تھوڑا سا ایک بات اور نوٹ کر لیں یہ جو میں نے کہا نا ہی کا یا صرف کا مفہ پیدا کرنا اس کو گرامر میں کہا جاتا ہے حسر پیدا کرنا ہا را ہسر کا وفو پیدا کرتا یعنی آپ کو کتاب میں لکھا ہو یہاں پر حسر کا مفو پیدا کیا گیا ہے آپ کہیں? وہ تو میں پیدا کرایا نہیں تو وہ یہی ہے یعنی ہی یا صرف جو ہے نا تجربے میں آیا وہ کہا جاتا ہے حسر کا وفو پیدا کیا گیا ہا سواد را Okay. تو اس ہائڈنگ کو آپ اس سمجھ सकते سکتے ہیں کہ جملے میں ہی یا صرف یعنی हसर کا مفہوم پیدا کرنا रुबाई سلاسی کہتے ہیں تین حرفی مادے والے افال کو اور روبائی کہتے ہیں چار حرفی مادے والے افال کو جس طرح سلاسی میں مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں اسی طرح روبائی میں بھی مجرد اور مزید فی ابواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے مزے کی بات ہے کہ مجرد کا صرف ایک باب ہے مجرد کا باب باب ہے لیکن مزید فی کے تین ہیں اور قرآن مجید میں روبائی مجرد کے کچھ سیکھے استعمال ہوئے ہیں کثرت سے باقیوں کی نسبت اور ان میں سے سب میں سے آئے ہی نہیں لیکن میں آپ کو ہر ایک کے بارے میں بتا دیتا ہوں سمپل اب آپ کو کیا چاہیے باب کا نام اور اس کا ماضی مظاہرے کا پہلا پہلا سیکھا یہی چاہیے نا تو ربائی مجرت کا پہلا باپ جو ہے نا اس کا نام ہے فال اللہ فالا تن فالا تن یہ مجرت کا باب ہے فال الن فالالا. اس وزن پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ رکھتا ہوں وص وصا. وص وصا. بن گیا نا اب اسے ماضی مظاہرے آپ کو آنا چاہیے اس کا ماضی بنتا ہے فال اور مظاہرے بنتا ہے یو فالو فال یو فا حروف مادہ ہیں فروخ واؤ سین واؤ سین ماضی کیا بنے گا بس بس, بس, بس, بس, بس, بس, بس بس اور مظاہرے یو وسوسو تو فوراً آپ کے لزی یو وسوسو ثاقب روٹ لیٹرس ہیں زا لام زا لام کیا بنے گا زلزلہ زلزلہ یو زلزیلو ابھی میں کردان نہیں کروا رہا ہوں آپ کر لیں گے خود ہی زلزلہ زلزلہ زلزلو ٹھیک ہے نا زلزلہ یو زلزیلو ساکم سر یاد کر کے مجھے بتاؤ یہ جو زلزلہ پہلا ہے یہ ہے نا مزید فی اباب میں چاہے وہ سلاسی ہو چاہے ربائی ہو مجھول بنانے کا ایک ہی فارمولہ ہے کیا ہے آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں کیا کرنا ہے زیر اور پیچھے حرکت والے حروف جیساً... پیش کے ساتھ کر دینا تو زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزیل جب زمین ہلا دی جائے گی اوکے ایک اور ایگزامپل اسی کرواتا ہوں زا ہ زا اور ہا. کیا ہنے کا ماضی زا ز ہا ٹھیک <سؤال> ہے اسے اس مشہول بنائے زو <سؤال> ز ہا پمن زو زا جو آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل جننا تھا فقت فاس کلیئر ہو گیا ربائی مجرس سے قرآن مزید میں آپ کو پھر بھی مل جائیں گے لیکن مزید فی میں آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گے دو میں سے تو شاید ایک بھی نہ لفظ ملے آپ کو فیل کے حساب سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ جو ہے ایک باپ سے آپ کو مل جائے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تفال الفال دوسرا اف ان لال اف ان لال ان اف ان لال ان یہ مزید فی بابوں کے نام ہے ان سے ماضی مظاہرے کا سیکھا میں لکھ دیتا ہوں تفال الن سے بنتا ہے تفال یالو یت فالو اف ان لال سے بنتا ہے اف ان للہف ان لیو اف الحاظ بنتا بنتے ہیں اف آ لف آ للہ یف آ لو اف آ لاہ یف آ لو اب یہ والا جو ہے نا یہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا دیکھیں قرآن مجید میں ہے ات ماں انا ات ماں انہ یت منو یت منو جی سو الا اللہ بے ذکر اللہ ٹھیک اب ایک فیل کے لیے قرآن کے ایک فیل کے لیے دو فیل کے لیے آپ کو بھائی ابا پڑھانا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے قرآن مزید میں ہے اکشا ارا یق ارو تکشا جلود راتے ہیں اللہ نزلہ احسن الحدیسی کتاب تک شاہر جلو تو تک شاہ ارو یقر تو یہ جی میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے صحیح ہے اور یوں الحمد ہمارا لسان القرآن کا کورس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق سے اس کے کرم سے مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمد اللہ, اللہ یہ بات میں کروں گا کہ اب شروع ہوا ہے اصل جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کورس ختم ہو گیا ہے لیکن جو لاسٹ لیکچر ہے اس کے بعد ابھی جو ہوگا اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی پوری کلاس کا تعارف کریں گے کیونکہ ہمارے آن لائن سٹوڈنٹس کی بہت ساری جو میلز آئی ہیں یا میسیجز آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی زہیب کا نام بہت لیا جاتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں زہیب ہے کون پھر فروغ ہے معاویہ ہے آصف کا خاص طور کہتے ہیں جی ایک لڑکا بہت بولتا ہے آپ کی کلاس میں اور بہت تیز تیز بولتا ہے تو وہ ہے کون ذرا دکھائیں تو صحیح ہمیں تو اسی طرح عبداللہ اور عبدالرحمن کو تو بہت ہی مشتاق ہے تو انشاءاللہ تعالی سب سٹوڈنٹس کا مختصر سا تعارف ہوگا دوسرے لیکچر میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے دن جو آپ کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی تقریب اس میں آپ کو لسان القرآن کے کورس مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے یہاں پر دو ماہ تقریباً لگائے اس کلاس کی برکت ہے یعنی آپ کا شوق اور آپ کا جو فیڈ بیک تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو جتنا ڈیلیور کر سکتا ہوں وہ ڈیلیور کروں تو ان اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا رابطہ رہے گا آن لائن سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سبحان کے اشد اللہ اللہ